انقف تم اور اگر تمہیں ڈر خوف آ جائے جیسے جہاد میں جیسے جنگ میں پرجالن چلتے چلتے نماز پڑھ لینا نماز معاف نہیں شریعت میں نماز کے علاوہ جو اعمال ہیں اگر شرط معاف ہو جائے تو مشروط بھی معاف ہے مثلا حج کے لیے یہ شرط ہے کہ پیسے ہوں پیسے نہیں ہیں حج معاف ہو گیا رمضان کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی کی صحت اجازت دے صحت نہیں ہے روزے کو معاف فرما دیا چلو ٹھیک ہے فدیہ دے دو نماز ایسی چیز ہے کہ اگر شرط نہیں ہے تو بھی پڑھنی ہے مثلا قیام ضروری تھا نا نماز میں کھڑے ہو کے پڑھنا قیام فرض کے لیے فرض ہے تو قیام نہیں کر سکتے نماز معاف نہیں کی فرمایا چلتے پھرتے پڑھ لو نماز نہیں چھوڑنی تم پرجالن اگر تمہیں خوف کی حالت پیش آ جاتی ہے جہاد میں لڑائی میں تو کوئی رج نہیں ہے جم کے نماز نہیں پڑھ سکتے چلتے چلتے نماز پڑھو اور رکبانن یا اپنی سواری پر جب تم ہو تو سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھ لو لیکن دیکھو نماز نہیں چھوڑنی پزا امن تم اور جب امن کی حالت آ جائے خوف کی حالت ختم ہو جائے فضر اللہ تو اللہ کو یاد کرنا کمالم کم جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے وہ حالت خوف ختم ہو گئی اب تم قیام کرو اب تم اسی طرح نماز پڑھو گے اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ نے سکھایا ہے کیا چیز سکھائی ہے معلوم تکن تالمون جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے تمہیں علم نہیں تھا وہ چیز اس طرح اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو اور اللہ کا ذکر ہر حال میں انسان کو کا کرتا ہی رہے اور خدا کے ذکر کی سب سے بہترین قسم یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھے تلاوت کرے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ادما اوہیا الہ کمن الکتاب آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی کرتے رہیے جو اللہ نے آپ پہ نازل کی ہے واقع میں اور نماز کو قائم کیجئے ان نسلا تنہا انلفاشاہ اول <الْمُنْكَر> اور نماز روکتی ہے برائی سے بے حیائی سے ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی کے کام بھی کرتا ہے ایک چیز غالب آ کر رہے گی یا بے حیائی ختم ہو جائے گی نماز سے ختم کر دے گی اور یا نماز کو بے حیائی ختم کر دے گی دونوں چیزیں ساتھ نہیں چلتی ایک چیز رہتی اللہ نے کہا ہے نماز روک دیتی ہے نماز جتنی ٹھیک ہوگی اتنی ہی زرد اس کی جا کر بے حیائی پر پڑے اور نماز جتنی خراب ہوگی اتنا ہی وہ آدمی باقی اعمال کو خراب کرنے والا ہوگا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ عنہ نے خط لکھا اور اس عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے اس کے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابھی جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ باقی دین کو تو اس سے بڑھ کر ضائع کر دے گا اسی لیے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو کما اللہ جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے معلم تکن تالمون تم جانتے نہیں کتنی بڑی چیز ہے یہ تعلیم اللہ نے اپنے احسانات میں گنا ہے کہ ہم نے احسان فرمایا ہے تمہیں تعلیم دی ہے سمجھ دی ہے اب یہ درمیان میں اصلاح کے لیے اپنے نفس کی اور آگے